میں پوچھتا ہوں جو تم پوچھتے ہو اور نہ تم پوچھتے ہو جو میں پوچھتا ہوں ولا ان مَا أعبد لكم ولي اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین تفسیر خزائن العرفان میں ہے یہ آیت کتال والی آیت سے منسوخ ہے صدق اللہ